ام آباد فرد باللہ اللہ آبادی صاحب طالب طالبین کہتے ہیں کہ اسی میں سے ایک دوسرے میں اسی میں سے کس میں سے مینہ کی زمین راضی ہو رہی ہے وہاں قبل میں جملہ اسمیہ کی طرف ابھی تک آپ نے جو حادیث پڑھی ہیں وہ جملہ اسلمیا ہی تھا تو ایسے ہی بتاتے ہیں کہ نو الآر و منہا یہ جملہ اسمیہ میں سے ہی ایک اور نو جملہ اسمیہ میں سے یعنی یہاں سے آگے جو مختصر احادیث آ رہی ہیں ان میں بھی جملہ اسمیہ کو ہی مد نظر رکھا ہے کہ ان کا بھی پہلا حصہ ایک قسم ہی ہوگا فیل وغیرہ نہیں ہوگا آئی بات سمجھ نو ال آخر منہا کی کیا مطلب ہے الجملتین ٹھیک ہے تو یہی سے کہہ رہے نو مینہ جمل اسنی جملے اسمیہ میں سے ایک اور نو سب سے پہلے اکتالیس لاتون کا وز واتین عبارت کیا ہے عبارت میں یہ مد نظر رہے کہ ہمیشہ سے اعراب قسم کے کلمے کے آخری عرح پر جاری ہوتا ہے قفل تن پڑھنا ہے تن پڑھنا ہے یتین پڑھنا ہے غز و تین پڑھنا ہے تن پڑھنا ہے یا تن پڑھنا اس کو کہتے ہیں آپ ٹھیک ہے اس کا تعلق لاحق سے ہے اس کے علاوہ جو خود پورا کلمہ ہے اس کو کیسے پڑھنا ہے غضبہ پڑھنا ہے عزوا پڑھنا ہے غازی و پڑھنا ہے غازیبہ پڑھنا یعنی درمیانی کلمات کا آرام کیسے پڑھنا ہے اس کا تعلق ادب سے ہے لغت آپ سے ہے لغت عرب سے ہے کہ آپ کا عبور کتنا ہے لغت عرب پڑھ کے آپ کس طریقے سے پڑھتے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو کفل کا غزبتی قفول اس کے معنی ہوتے ہیں لوٹنے کے رجوع کے القفول الرجوع وجوہ لوٹنا واپس آنا قفل ٹھیک ہے اسی سے ہے القفل تالے کو بھی کہتے ہیں غفلتن بے فخر معنی لوٹنا رجوع کرنا واپس آنا جی قلت کا محت اللہ کے لیے یعنی اللہ تبارہ کو طالب کرنے کی بلندی کے لیے جم کرنا کہ لڑائی کے لیے جانا کے لیے جانا کے لاتے ہیں اور قفلا کا معنی وابستان اب حدیث کا ترجمہ بنتا ہے قفلتن قف لتن کا, کا کے لیے وطن ہے جیسا کیسا کہتے ہیں قفلتن لتن جہاد سے واپس آنا کا غز جہاد میں جانے کی طرح ہے کیا ترجمہ بنا حدیث کا قفلتن کا غزوتن جہاد سے واپس لوٹنا جہاد سے واپس آنا جہاد میں جانے کی طرح ہے کاغذن کاف کو ہٹا دے قز وطن ہمارا جہاد کے لیے جانا جنگ کے لیے جانا تو کاف ہمارا تشبی کی طرح جیسا قفلتن جہاد سے واپس آنا کا غز و دن. جہاد میں جانے کی طرح ہے ترجمہ تو یہ ہو گیا کیا مطلب ہے حدیث کا یعنی جتنے بھی فضائل جہاد میں جانے کے لیے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی غازی بن کر جنگ میں فتح حاصل کر کے واپس آ رہا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ وہ ناخراد ہو کر لوٹ رہا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ جتنی فضیلت اور جتنا ازر جانے میں ہے اتنی ہی فضیلت اور اتنا ہی ازر واپس آتے ہوئے بھی اس کو ملتا ہے یہ مرتبہ ہے ابھی کا جہاد کے پروڑھا فضائل ہیں رسول با صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر جو سرحد میں پہرا دینے والا ہوتا ہے مجاہدین کے آس پاس اس کا پہرہ دینا دنیا اور معافی ہے دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے اس سب کچھ سے بہتر ہے مطلب کہ زمین و آسمان اور اس کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے اگر وہ صفا کر دے اس سے بڑھ کر کئی درجے بڑھ کر اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے نگہوانی کا دن پھر جہاد کے بارے میں حضرت نے فرمایا کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ اس نے نہ کسی غازی کی نہ کسی مجاہد کی مدد کی نہ خود جہاد کیا اور نہ ہی خود جہاد کے حوالے سے جذبہ اس کے دل میں آیا تو وہ نفاق کی حالت پر مرا اس لیے علائی کلیمت اللہ کی سربلندی کے لیے انسان کا آغم ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے عزم و ہونا چاہیے جی ہاں اللہ اکبر کبیرہ اب اس معاشرے کے اندر اگر دیکھا جائے کہ کہاں جہاد اور کہاں کیا کس کو کس کے ساتھ جا کر جوڑ دیا ہے اور نام ہی سے ہی لوگوں کو ڈرا دیا گیا ہے کہ جہاد کس کا نام ہے لیکن جہاد تو وہ ایک عظیم رکن ہے اسلام کا کہ جس کے فضائل ہی فضائل ہیں اور ایک شہید جب مرتا ہے تو اس کے لیے سو درجات ہیں اور ایک درجہ جو اس کے لیے ہوگا اس سے اور دوسرے درجے کے درمیان میں اتنی مسافت ہوگی جتنی زمین و آسمان کے درمیان مسافت ہوتی ہے پھر یہ کہ مجاہد جب شہید ہوتا ہے اللہ کی راہ میں جب جان دیتا ہے تو اس کے خون کے قطرے کے اس پہلے قطرے کے ساتھ ہی اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن یاد رکھیے گا جو بات میں ہمیشہ کہتا ہوں سوائے حقوق العباد کے سوائے حقوق العباد کے اگر کسی کا حق ہے تو وہ مجاہد کو بھی معاف نہیں ہے وہ شہید کو بھی معاف نہیں ہے اسے اس کا بدلہ دینا ہوگا اس لیے حقوق العباد سے ڈرتے رہنا چاہیے حقوق العباد حقوق الحباز صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں نظر ڈالنا چاہیے کہ ہم کس کس کا حق دواتے ہیں کس کس کا حق مارتے ہیں کس کس کے دل کو زخمی کرتے ہیں کس کس کے دل کو رنجیدہ کرتے ہیں اللہ خیر قن کا حسب دن جہاد سے واپس آنا جہاد میں جانے کی طرح ہے کہ جس طرح جہاد میں جانے کی فضیلتیں ہیں اسی طرح جہاد سے واپس آنے کی بھی فضیلتیں ہیں حدیث نمبر بیالیس مت الغنی یہ ظلم مت الغنی یہ ظلم جس السکا معنی ہوتے ہیں ٹالنا سستی کرنا المطال کہتے ہیں تال مٹول کرنے والے کو درگزر کرنے والے کو الغنی مالدار کو کہتے ہیں سرمایہ کار مالدار جس کے پاس, جس کے پاس مال و ذرم بتا چکا ہوں پہلے بھی ظلم کے معنی کیا ہیں وضلشین فی غیر محلّی کسی چیز کو اس کے محل کے علاوہ میں رکھنا اس کے مقام کے علاوہ میں رکھنا مقل معنی ٹال مٹول کرنا کسی کام پر باوجود قدرت کے بھی وہ کام نہ کرنا ٹالتے رہنا آج نہیں ہو سکتا کل ہو جائے گا کل نہیں کل آؤ کل نہیں وہ ٹالنا یہ ہے مطل کے معنی المطال کہتے ہیں مکان زیادہ ٹال مقبول کرنے والا الغنی کہتے ہیں مالدار کو ظلم ظلم کا مانا ظلم وض و شیع غز و غیر محلے ہی کسی چیز کو غیر محل میں رکھنا ٹھیک ہے جیسے جوتا ہے اس کا مقام کیا ہے پاؤں کے نیچے رکھا جائے اسے کوئی اٹھا کے سر کے اوپر رکھ دے گی تو یہ کیا ہے وہ بڑا شہی غیر محلے ہی ہے کئی بات سمجھ معتل غنی یہ ظلم معتل الغنی یہ ظلم مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے مالدار کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے یہ حفیظ کی لفظی مان ہے مطلب کیا ہے ایک انسان تھا مجبور تھا اسے رقم کی ضرورت تھی اسے اس نے کسی دوسرے آدمی سے قرض لے لیا مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے لہٰذا آپ مجھے بطور قرض کے اتنی رقم دے اب سامنے والے شخص نے اس کو اپنی رقم مہیا کر دی دی, دی اب وہ یہ کہ جس شخص نے کر لیا تھا مقروض نے مجھ نے وہ پیسے استعمال کیے اور اب یہ کہ یہ مجیون مقروض شخص مالدار ہو گیا اس کے پاس بہت زیادہ مال وغیرہ جمع ہو گیا لیکن جس دائن سے اور اس نے پیسے لیے تھے جس شخص سے آپ ظاہر سی بات اس کی رقم واپس کرنی ہے اور یہ قادر بھی ہے کہ اس کی رقم کو واپس کرے لیکن یہ واپس نہیں کر رہا تو یہ کیا ہے مکوال ہے یا یہ کہ وہ مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ میری رقم مجھے واپس کر دیں یہ شخص باوجود اس کے رقم واپس کرنے پر قادر بھی ہے لیکن پھر بھی نہیں دیتا پھر بھی نہیں دیتا اب اس میں دو باتیں ہیں عجیب عجیب سے حال ہے کہ ایک تو یہ کہ لوگ قرض لیتے ہیں ٹھیک ہے قرض لینے کے بعد اب جب واپسی کا ان سے اگر مطالبہ بھی کیا جائے تو پتہ ہے وہ کیسے آگے سے سامنے سے کس کون سے رویہ اختیار کر رہے ہوتے ہیں کیا ہوا دس بیس ہزار ہی روپئے ہیں تمہارے کون سے اتنا آسمان ٹوٹے پچاس ہزار تو روپے ہیں تمہارے مل جائیں گے دے دوں گا اس طرح کے جواب دے رہے ہوتے ہیں بھائی لیتے وقت تو تمہارے لیے وہ بڑی عام تھی اس رقم کی اہمیت تمہاری نظر میں بہت زیادہ تھی لیکن اب واپسی میں اس کی نظر کیا ہو جاتی ہے ایک دم سے کم ہو جاتی ہے اس کی اہمیت اس طرح سے باتیں کرتے ہیں سر کے رویہ کیا کرتے ہیں روزانہ تم آٹمکتے ہو اتنے سر تمہارے پیسے ہیں دے دوں گا کیوںکہ اس طرح سے وہ کیا ہے تال مٹول کر رہے ہوتے ہیں باوجود اس کے مقابل بھی کہ جس آدمی کے پاس نہیں ہے اس میں تو شریعت بھی سامنے والے کو یعنی دائن کو کہتی ہے کہ جس نے قرض دیا ہے اسے چاہیے کہ اسے مزید مہنت دے کہ سامنے والے کے پاس اگر رقم نہیں ہے تو شریعت بھی کہتی ہے کہ جی آپ اسے مہنت دیں یہاں تک کہ اس کے پاس آ جائے اس کے بھی بڑے فضائل ہیں کہ جو دوسرے کو مہلت دیتا ہے قرض میں یہ اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے لیکن جب ضرورت پوری ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ اس پر قادر بھی ہے کہ وہ اس رقم کو واپس کرے پھر بھی نہیں کر رہا تو شریعت اس کو مت پال کہ مطل کہتی ہے اور اس کو ظلم پر محمول کرتی ہے کہ یہ ظلم ہے مقل الغ غنی یہ ظلم مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے وجود مطالبے کے پھر بھی اس کی رقم ادا نہیں کی جاتی یہ کیا ہے ظلم ہے اس لیے اس سے بچنا چاہیے اس کے علاوہ کئی ساری باتیں ہوتی ہیں بہت سارے معاملات ہیں مطلول غنی ظلم مالدار آدمی ظلم کا ایک بہت وسیع باپ ہے کسی بھی چیز بس جب ظلم کی تعریف ہی ہے یا دو دو ان ان غیر محرگی تو بس جہاں جہاں دیکھیں گے یہ مانا پایا جا رہا ہے وہ ظلم ہے وہ ستم ہے وہ دوسرے پر ظلم کرنا ہی ہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے مثلاً ایک آدمی ہے وہ غریب ہے محتاط ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس کو کوئی نہ کوئی ایسا کام مل جائے کہ جس سے وہ اپنے بیوی بچوں کی ضروریات پوری کر سکے اب وہ جاتا ہے کسی بھی دفتر میں اور جا کر کہتے ہے کہ مجھے کام پر رکھ لیں اب وہ نہیں تو سامنے والا انکار کرے اور نہیں اس کو رکھے اور اس کو ٹالتا رہے کہ کل آ جانا پھر کہتے ہیں کہ پھر آ جانا کیا یہ ہے کہ جب کبھی اس کا کام پورا ہو گیا ہے مزدور نے اپنی مزدوری مکمل کر لی ہے آپ وہ تنخواہ تنخواہی چکر لگاتا ہے یہ جی میرے گھر کی ضروریات ہیں آپ میری تنخواہ مجھے کرتے ہیں وہ کہتے مل جائے گی آج نہیں تو غیر دنیا کی زندگی میں بہت سارے معاملات ہیں آپ میں سے اتنے سننے والے ایسے ہوں گے کہ جو کئی ساری سٹیج پر ہوں گے کئی اچھی جگہ میں ہوں گے اور ان کے مطلب کتنے والے کتنے لوگ کام کرنے والے ہوں گے تو یہ ساری چیزیں سوچنے کی ہیں اگر مسلمان پر کتنے لوگوں کا کیا کیا حق ہاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا کہ جب کوئی مزدور اپنی مزدوری کر لے تو اس کا پسینہ مشکل ہونے سے پہلے پہلے اس کو دے دو تو آج کیا حالت ہے دیکھیں تو سیدنا لوگ ذلیل ہو جاتے ہیں رسماں ہو جاتے ہیں اپنی اپنے حق کو لینے میں ایک تو یہ ہے کہ بھائی وہ آپ سے سوال کر رہا ہو مانگ رہا ہو پھر تو اور بات ہے لیکن وہ اس طرح کا رویے اختیار کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ سامنے والا اپنا حق ہاں مانگنے میں ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ دست سوال دراز کر رہا یہ ظلم ہے اور بہت بڑا ظلم ہے کسی کے بچوں کے ساتھ کسی کے ماتحت نہ جانے کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کا کھانا پینا راشن اس نے پورا کرنا ہوتا ہے لیکن یہاں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں اس پر ایک تو یہ کہ وہ کام کرتا ہے اور دوسری بات یہ کہ اس پر اس کو उसकी وقت اس کی رقم اس کو نہیں ملتی یہ ظلم ہے اس لیے یہ سب چاہیے اور وقت سے پہلے پہلے میں تو کہتا ہوں کہ جب بھی ایسی کوئی بات ہو جہاں پر انسان کو خود معلوم ہو جاتا ہے کہ کس طرح کے حالات چل رہے ہیں کس پر کس طرح کے حالات آ رہے ہیں اگر کوئی کمپنی ہے یا کسی کے اندر کوئی بھی کام کر رہا ہے تو مزدوروں کو بھی بہت دفعہ دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے اگر کسی کے ان کا بڑھ چڑھ کر ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے ان کو مقد سے پہلے جائے گی کر دینی چاہیے بلکہ ان کے ساتھ کچھ اضافہ بھی کر دینا چاہیے پھر اسی طرح بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ اسکول کالجوں یونیورسٹیوں کے اندر ایسے طلبا پڑھنے والے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ پڑھنے والے ہوتے ہیں بہت کامیاب ہوتے ہیں بہت ذہن ہوتے ہیں اور بہت زیادہ محنتی ہوتے ہیں لیکن وہ رقم نہ ہونے کی بنیاد پر یا کس پر کہ وہ قادر نہیں ہوتے کس لیے وہ خود کالج یونیورسٹیوں کے ذمہ داران کو کرنا چاہیے اور اس طرح سکولوں کے کئی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کی فیس نہیں بھر سکتے کس بنیاد پر ان کے بچے اچھے اسکول میں نہیں پڑھ سکتے جو اچھے سکول کے ذمہ دار ہیں ان کو چاہیے اگر وہ ان کے ہاں ان کو نہیں معلوم تو کسی پڑوسی کو معلوم ہے تو اس کو چاہیے کہ ان بچوں کی ہیلپ کر دے گھر والوں سے کہہ دے کہ آپ کے بچوں کی فیس میں ادا کروں گا کہ آپ کے بچوں کی جو ضروریات ہے وہ میں پوری کروں گا تو اگر یہ دنیا کی زندگی ہے اس کے اندر اگر آپ کسی نے تعاون کر سکتے ہیں جس بنیاد پر تو کریں اگر آپ اچھائی نہیں کر سکتے تو ہاتھ جوڑ کے کہتے تو نہ کریں نا اگر تو آپ اچھائی نہیں کر سکتے ظلموں سے برائی تو نہ کریں تم فاق بڑا مقر الغنی یہ ظلم مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے جو اپنے حق کے مطالبے میں ذریع و رسوا ہو جاتے ہیں. خواتین ہیں گھر میں کام کرنے والی کئی ساری عورتیں ہوتی ہیں ان کو وقت پر ان کی ادائیگی نہیں کی جاتی حالانکہ وہ مجبور ہوتی ہیں اپنے گھروں سے آپ سب جانتے ہوں گے اس کو کہ جو خواتین گھروں میں آ کر کام کرتی ہیں ظاہر سی بات ہے وہ بہت زیادہ مجبور ہوتی ہیں اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے آپ کے گھر کام کرتی ہیں آپ کے کپڑے دھوتے ہیں آپ کے گھر کی صفائی کرتے ہیں حتیٰ کہ آپ کے بچوں کی پرورش کرتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی کا سلوک کیا جاتا ہے مار پیٹ ہوتی ہے وہ باوجود اس کے سارا کام وہ کرے بھی اس کے بعد پھر بھی اس پر باتیں ہوتی ہیں اس کو بھی بہتریت ایک انسان بن کر کہ یہ بھی ایک انسان ہے اس نے بھی اس دنیا پر جنم لیا ہے اچھے اخلاق سے پیشہ سے ٹھیک ہے غلطی ہے اگر کسی کام ہے تو اس کو اچھے طریقے سے بتا دیا جائے جس طرح آپ اپنی بیٹی کے ساتھ کوئی رویہ رکھتے ہیں جس طرح آپ اپنی بہن کے ساتھ وہ رویہ رکھتے ہیں جس طرح کا رویہ ان کے ساتھ بھی رکھے اور یہ سمجھے کہ ہاں واقعہ تو وہ مسلمان ہے بس اس کا جرم صرف اور صرف غریب ہے بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے اور یہ ظلم اور یہ یہ اس کا ظلم نہیں ہے اس کا ظلم نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے فیصلے ہیں آپ پڑھ کے آ چکے ہیں کہ فتن نہیں بلکہ آپ پڑھیں گے آگے کیا لیکن لی امت فتن اور فتن تو المال ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے میں اپنی امت کو آزماؤں گا اپنے نبی کی امت کو اللہ تعالیٰ کے اشاعت کے مطابق کسی کو کم دے کر آزمایا جائے گا کی کیا بوش وہ اس پر سبر کرتا ہے کسی کو زیادہ دے